اللہ رب العالمین کا ایک انسان پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس کو دین کی واقعی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ دے دے اس لیے کہ دنیا کی زندگی اپنی ساری زینتوں سمیت ساری نعمتوں سمیت انسان کے لیے ہمیشہ کی والی نہیں بن سکتی ہے یہ ساری نعمتیں ساری زینتیں ساری چیزیں ایک دن ختم ہونے والی ہے اور اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد انسان كے لیے آخرت كی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی دنیا كی زندگی میں آدمی بھاگ دوڑ كر كے مال كما لیتا ہے پیسے جمع كرتا ہے پھر دنیا میں جو چاہے نعمت ان پیسوں سے آدمی خریدتا ہے لیكن مرنے کے بعد كی زندگی میں یہاں کا سکہ نہیں چلے گا وہاں جا کر ایک آدمی کہے کہ مجھ کو جنت میں دو کمرے چاہیے یہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں آدمی دنیا کے پیسے سے جنت خرید نہیں سکتا ہے وہاں کیا کام آئے گا وہاں آدمی کا دین کام آئے گا وہاں آدمی کا ایمان اس کے کام آئے گا وہاں انسان کے نیک اعمال اس کے کام آئیں گے اگر ایمان اور عمل اس کے پاس نہیں ہے اگر صحیح عقیدہ اور صحیح نیک اعمال اس کے پاس نہیں ہیں تو ایسا آدمی دنیا میں چاہے کتنا ہی کروڑ پتی رہا ہو وہاں پر وہ فقیر ہوگا اور اس کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا کیونکہ جنت میں جانے کے لیے جو چیز چاہیے اس کے پاس نہیں ہے دنیا کا مال وہاں کام نہیں آئے گا دنیا کی دولت آدمی سے دنیا ہی میں چھین لی جاتی ہے جب آدمی مر جاتا ہے اس کے سارے پیسے प्रॉपर्टी यहां یہاں تک کہ اس کی जो میں جو کچھ ہے وہ بھی نکال کر دوسروں کو دے دیا جاتا ہے اس کے بیٹے اس کے رشتہ دار یہ لوگ ان ساری چیزوں کو آپس میں بانٹ لیتے ہیں انسان دنیا سے کچھ لے کے جاتا نہیں ہے یہاں کی ساری چیزیں بڑا گھر زمینیں مال و دولت ڈگریاں بینک بیلنس سب کچھ یہاں کا یہاں کی ساری چیزیں بیوی بچے سب چھوڑ کے جانا پڑتا ہے یہاں پہ یہ کسی کے کام آنے والا نہیں ہے وہاں جا کر اگر واقعی کسی کے کام کچھ آ سکتا ہے تو وہ ایمان اور عمل ہے ہر ملک کا ایک سکہ ہوتا ہے اس ملک میں وہ سکہ چلتا ہے دوسرا نہیں آپ یہاں کا سکہ کسی اور ملک میں آپ دیں وہ نہیں لے گا پرانے زمانے کے آپ سکے اٹھا کے لائیں وہ آج چلانے کی کوشش کریں نہیں چلے گا کیوں وہ ختم ہو چکا ہے اس کا ویلیو نہیں ویلیو نہیں ہے ابھی وہ ویلڈ نہیں ہے قیامت کے دن دنیا کا سکہ نہیں چلے گا وہاں پر یہاں کی چیزیں دے کر آدمی آخرت کی کامیابی حاصل کرے ہو ہی نہیں سکتا ہے ایک آدمی دنیا کا سب کچھ دے دے اگر مان لیجیے ایک آدمی کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہیں سب کچھ اس کے پاس ہے وہ سب کچھ وہ دے کر بھی اپنے آپ کو جنت جنت بہت دور کی بات ہے جہنم سے بچانا چاہے نہیں بچا سکتا جنت میں مت ڈالو جہنم سے تو بچاؤ اس کو جہنم سے بچانے کے لیے اگر وہ دنیا کا سب کچھ دے دے مجھ کو کچھ نہیں چاہیے آپ لو سب مال دولت یہ وہ سب لے لو مجھ کو چھوڑ دو مجھ کو جہنم میں مت ڈالو اگر ایک آدمی اتنا بھی مانگے اللہ سے نہیں ہو سکتا کیوں دنیا کی چیزیں جنت میں جانے کے لیے ٹکٹ نہیں ہیں دنیا کی چیزیں جہنم سے بچنے کے لیے ٹکٹ نہیں ہیں وہ نہیں کر سکتا ہے وہاں اگر آدمی کے کام آئے گا تو ایمان اور نیک اعمال ہیں اس لیے دنیا میں اگر ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازے تو سب سے بڑی نعمت اللہ کا دین ہے اللہ کے دین کی صحیح سمجھ یہ بہت بڑی نعمت ہے یہاں صحیح سمجھ کی کیوں بات ہو رہی ہے آپ دیکھیے دنیا میں دین کی طلب رکھنے والے بھی بہت ہیں دیکھیے دو تقسیم ہیں دو گروپ میں لوگ بٹے ہوئے ہیں پہلے ایک وہ لوگ ہیں جن کو دین سے کوئی مطلب نہیں کھاؤ پیو موج کرو چار دن کی زندگی ہے اس میں جتنا لذتیں لوٹ سکتے ہیں لوٹو پیسہ کماؤ اچھے کپڑے پہنو موٹر گاڑی لو لڑکیوں کے پیچھے دوڑو سب کچھ دنیا میں کرنا ہے کرو چار دن کی زندگی ہے موج مستی کر کے اس میں پوری لذتیں لوٹو جتنا ہو سکتا ہے اتنا ایک وہ لوگ ہیں ان کو آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے ان کو اللہ تعالیٰ کا کوئی لحاظ نہیں ہے ان کو دین کے بارے میں صبح سے لے کے شام تک ان کو کبھی خیال بھی نہیں گزرتا ہے ایک ایسے بھی لوگ ہیں جن کی راتیں کلب میں گزرتی ہیں اور جن کے دن جن کے دن گناہوں میں اور بے حیائی میں گزرتے ہیں جو نہ جانے کیا کیا گناہ کرتے ہیں ان کو ہر دن نئی لذت چاہیے شراب پینا اور ذنا کاری کرنا اور کیا نہیں کرنا ناچنا گانا کھیلنا کودنا ادھر سے ادھر پکنک ان کی پوری زندگی اس میں گزر جاتی ہے ان کو آخرت کی فکر آخرت کے لیے کچھ کرنا ہے ان کے ذہن میں نہیں آتا ہے ایک وہ لوگ ہیں اور ایک وہ لوگ بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ دین پر چلے ہیں. وہ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ جہنب میں نہیں جانا چاہتے ہیں. وہ جنت میں جانا چاہتے ہیں ان کو دین سے لگاؤ ہوتا ہے وہ ڈر ڈر کے زندگی گزارتے ہیں وہ عمل کرتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں وہ روزے رکھتے ہیں وہ زکوٰۃ دیتے ہیں وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں وہ دین پر چلتے ہیں لیکن اس طبقے میں جو دین کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے اپنی آخرت کے لیے کچھ کمانا چاہتا ہے اس میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں ایک وہ لوگ ہیں کہ جو واقعی دین کو پہلے سمجھتے ہیں کہ کیا دین ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا ثابت ہے کیا ثابت نہیں ہے کیا حق ہے کیا باطل ہے وہ عقیدہ بناتے ہیں وہی عقیدہ بناتے ہیں جو واقعی اللہ اور اس کے رسول نے سکھایا ہے وہ ایسی چیز کو مانتے ہیں جس کو ماننا چاہیے جو اسلام میں ہے وہ ایسی چیز کو نہیں مانتے جو اسلام میں نہیں ہے وہ ایسا عمل کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے وہ اپنے دل سے دین میں کچھ داخل نہیں کرتے ہیں وہ جو دین ہے اس کو معلوم کر کے اس پہ عمل کرتے ہیں جو دین نہیں ہے اس کو زبردستی دین نہیں بناتے ہیں ایک یہ طبقہ ہے لیکن دوسرا طبقہ قصہ ہے ان کو دین پہ عمل کرنے کا جب جذبہ آتا ہے وہ ضروری نہیں سمجھتے چیک کریں یہ دین ہے کہ نہیں ہے دین دین کا جذبہ پیدا ہوا جو جی میں آیا کرنا شروع کرتے ہیں کبھی جل سے جلوس نکالتے ہیں کبھی انگلیاں چومتے ہیں کبھی اپنے دل سے کچھ بھی کر کے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے کوئی بھی عمل دین کا لیتے ہیں اس کے بارے میں معلوم نہیں کرتے ہیں کہ واقعی اس میں صحیح اور غلط کیا ہے اس میں ہمارے نبی کا طریقہ کیا ہے اس میں اللہ کی طرف سے یہ عمل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے کرنا چاہیے تو کیسے کرنا چاہیے یہ دیکھنے کی ان کو توفیق نہیں ہوتی ہے سب سے زیادہ آپ دیکھیں گے لاسٹ میں کون لوگ ہیں وہ یہی لوگ ہیں وہ تو دنیا میں دین پہ چلا ہی نہیں ایک تو وہ تھا وہ کھا بھی کے خوش رہا اس کو دین چاہیے نہیں تھا وہ بھی گمراہ ہیں وہ بھی جہنم میں جائے گا اگر اللہ معاف نہ کرے اس کو اور یہ آدمی یہ دنیا کی لذتیں بھی حاصل اس نے نہیں کیا اور دین پہ بھی ڈھنگ سے نہیں چلا زندگی بھر وہ اپنے آپ کو دیندار سمجھتا رہا اپنے آپ کو اللہ سے قریب ہونے والا سمجھتا رہا اس کو ایسا لگتا رہا کہ میں جتنی زندگی میری ختم ہوتی جا رہی ہے میں کس کے قریب جا رہا ہوں جنت کے قریب جا رہا ہوں لیکن جب آنکھ بند ہوئی تو معلوم چل... پتہ چلا معلوم پڑا کہ جو کچھ زندگی میں کرتا تھا صحیح نہیں تھا وہ ایک آدمی لاکھوں کروڑوں روپے دے کے ایک بڑا پلاٹ خریدے معل... میں معلوم پڑے کہ یہ پورا فراڈ تھا پیسہ گیا دھوکہ ہو گیا نہ زمین ملی نہ پیسہ ملا اور جو گروی رکھے تھے زیور وہ بھی گئے جو گاڑی گروی رکھی تھی وہ بھی گئی سب سے زیادہ لاس میں ایک آدمی وہ ہے بولے اپنے کو زمین چاہیے ہی نہیں اس نے خریدا بھی نہیں اس نے بیچا بھی نہیں وہ زندگی پر پڑا رہا ہی صحیح لیکن یہ آدمی جس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا جس نے اپنا دے دیا سب کچھ اور اس کے بعد پتہ چلا کہ میں نے جو کیا وہ غلط تھا ایک آدمی کو بتایا جائے کہ آپ اس میں اتنا پیسہ مشین میں ڈالو اتنا پیسہ باہر آتا ہے اب وہ آدمی پانچ روپے ڈالو اس کو بولے اس کو اتنے اتنے روپے کی اتنے اتنے سکے ڈالو بول دیے اس نے اس میں کاغذ کے نوٹ ڈال دیا وزن کرنے آپ جاتے ہیں वजन करने के उस पर लिखा होता है कि एक रुपए का एक कॉइन आप इसमें डालो आपका वज़न बाहर आएगा अभी आप नहीं बोला मुझको एकदम परफेक्ट वज़न चाहिए एक रुपये का जिक्र नहीं डालूंगा मैं मैं पाँच रुपए का नोट डालूंगा उसके अंदर मुझको अच्छे से वजन करके बताओ पाँच का नोट डाला उसने दस का नोट डाला सौ का नोट डाला उसने دے گا وزن اس کا بولے سو روپئے کا دیا مجھ کو تو اسپیشل ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے اس میں ویلکم بھی چھپ کے آنا چاہیے آئے گا وزن اس کا وہ غریب آدمی آ کے ایک روپے کا سکہ ڈالا اس کا وزن آئے گا یہ کروڑپتی ایک ہزار کی نوٹ ڈال رہا اس میں اس کا وزن نہیں آئے گا کیوں نہیں آئے گا اس لیے کہ اس نے وہ نہیں کیا جو اس کے بنانے والے نے اس کو بتایا ہے بنانے والے نے مشین کیسی بنایا اس کے اندر ایک روپئے کا ڈالر ڈالیں گے تو وہی وزن آئے گا نہیں تو نہیں آئے گا آپ دس روپئے کی نوٹ ڈالو اس کے اندر معلوم یہ پتہ چلا آدمی سوچتا ہے زیادہ اچھا کہ تھوڑا اچھا دس روپئے بڑھے کہ ایک روپئے بڑھا جب ایک روپے میں آ رہا اب چلانے والا عقلمند کیا بولے گا ایک دم سائنٹسٹ گلی کا سائنٹسٹ ہمارا بولے تو دس روپے بڑے ہیں نا اس سے دس روپے میں تو پکا آنا چاہیے گھر پہ آنا چاہیے لیکن آئے گا ہم سب جانتے ہیں یہ چھوٹی معمولی حقیقت ہے یہ قاعدہ ہے وزن کرنے کے جو انسٹرومنٹس ہیں ان کا قاعدہ ہم کو معلوم ہے اور اللہ کے یہاں نہیں ہے اللہ کے یہاں کچھ قاعدہ نہیں ہے کیسا بھی چلتا ہے ہاں چھوٹا وزن کرنے کا ایک روپے والی مشین ہے اس کا قاعدہ ہے آپ کا وزن تولنا ہے اس کا قاعدہ ہے آپ کا بوڑھا مسلمان غیر مسلم بدن ہڈی گردے پھیپھڑے یہ سب لے کے اس پہ کھڑے ہو رہا اس کے وزن کا قاعدہ ہے ایسا کیے تو ملتا ایسا کی کہ تو نہیں ملتا اور وہ نیکیاں جو تلنے والی ہیں قیامت کے دن اس کے وزن کا کوئی قاعدہ نہیں کچھ بھی کرے تو اس میں وزن ہی آتا ہے ہےز نہیں اس کا ایک قاعدہ ہے اگر نیکی اللہ کی مرضی کے مطابق ہے تو اس کا وزن ہوگا اگر نہیں ہے تو وہ تلنے لائق بھی نہیں رہے گی اللہ کے نزدیک ایکسیپٹیبل ہوگی نہیں اگر وہ نیکی واقعی اسلام میں تھی کوئی آدمی جا کے جمعرات کے دن جمعہ کی نماز پڑھے ہوتی بولے ایک دن ایڈوانس میں پڑھ رہا دنیا میں پیمنٹ ایک دن ایڈوانس میں تھے تو لوگ خوش ہوتے اب لوگوں کے حساب سے اللہ کو سمجھ سکتا ہے یہ سمجھ رہے ہیں بات کو آپ کہ ایک آدمی جا کے فجر کی نماز کے وقت میں ہی دن بھر کی پوری نمازیں پڑھا اللہ میں سب سے زیادہ متقی ایڈوانس میں سب ساری دن بھر کی نماز سب سے پہلے میں آیا کیا اس کی نیکی قبول ہوگی نہیں کو پہلے کیا نا میں نے دنیا میں اگر جا کے میں سارے انسٹالمنٹ ایک ساتھ دے دوں تو کوئی آدمی قرض لیا بھائی میں آپ کو چار انسٹالمنٹ میں دوں گا اب اس کو ایک ساتھ پورا دیا تو وہ خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا خوش ہوگا وہ بولے خوش ہونا چاہیے نا اللہ نے نہیں اللہ خوش ہوتا ہے تیری مرضی سے نہیں تو آپ نے دل سے کچھ بھی کریں گے اللہ خوش ہوگا ایسا نہیں ہوگا اللہ خوش ہوگا تو اگر اللہ کی مرضی کے حساب سے کرے گا اگر تو اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں کی کرے تو رک رک کے ہی تجھ کو کرنا پڑے گا کیونکہ اللہ نے تجھ سے ڈیمانڈ ویسی کی ہے ایک ساتھ ساری نمازیں نہیں چلیں گی فجر کے وقت میں فجر پڑھ ظہر کے وقت میں ظہر پڑھ عصر کے وقت میں عصر مغرب کے وقت میں مغرب عشاء کے وقت میں عشاء ایسا کرے گا تو قبول ہوگا تو ایک ساتھ جلدی بھی دے نہیں قبول ہوگا واپس سے نماز پڑھنی پڑے گی کیوں ایسا ایسا اس لیے کہ دین تیری مرضی کا نام نہیں ہے دین اللہ کی مرضی کا نام ہے بہت سارے لوگ یہ جو طبقہ ہے دین پہ عمل کرنے کا جذبہ رکھنے والا طبقہ ان کی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی مرضی معلوم نہیں کرتے ہیں اللہ کیا چاہتا ہے اور اللہ کیا چاہتا ہے کیسا معلوم پڑے گا آپ کسی پہاڑ پر جا کے اللہ سے پوچھو اللہ تو کیا چاہتا ہے پھر آواز آ رہی ایسے معلوم پڑے گا اللہ کی مرضی معلوم کیسے پڑے گی ایک آدمی چلو ٹھیک ہے میں بہت گناہ گار تھا اب میں نے چھوڑا سب اب میں چاہتا ہوں دین پہ چلوں اس کے لیے طریقہ کیا ہے ایک آدمی دین پر چلنا چاہتا ہے وہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے میری مرضی نہیں چلے گی اللہ کی چلے گی اللہ کی مرضی ہے کیا کیسا معلوم پڑے گا اس کے لیے اس کو یہ کرنا پڑے گا کہ وہ معلوم کرے اللہ نے اپنی کتاب میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطاب میں کیا امت کو بتایا ہے ایک آدمی کو معلوم کرنا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے اور حق پہ عمل کیسے کرنا چاہیے اگر وہ دیکھنا چاہے تو اس کو کسی جنگل میں ریگستان میں اور پہاڑ پہ جانے کی ضرورت نہیں اس کو سمندر کی گہرائی میں کوئی جا کے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں اس کو کہاں ڈھونڈھنا پڑے گا اس کو قرآن سنت میں ڈھونڈنا پڑے گا اسی لیے میں نے پہلا جملہ جو اپنی خطاب کا کہا وہ یہ تھا کہ انسان کے لیے انسان پر اللہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس کو واقعی دین کی صحیح سمجھ دیتے اگر دین کی سمجھ نہیں ہے وہ صحیح ڈھنگ سے دین جانتا نہیں ہے تو عمل کرے گا کہ نہیں کرے گا جذبہ آیا اس کے اندر جذبہ آیا کیا کرے گا تازی بٹھائے گا محرم آیا تازی بٹھائے گا خام خواہ کیا خرچ اس کے اطراف بیٹھ کے دھونی دے گا پوری پورا مہینہ جانے کے بعد دس دن بٹھا کے بیٹھ گا کھا رہا کبھی نہیں کھا رہا کبھی کیسا کر رہا کیسی کر رہا کیا نئی مجاہدے کرتے لوگ کہ ایک آدمی یہاں سے سلائی ڈال رہا ہے تو یہاں سے نکل رہی ہو کس کے لیے کر رہا ہے جنت میں جانے کے لیے لیکن کیا اس طرح سے اپنے آپ کو انجرڈ کرنے سے جنت ملتی ہے کہاں اسلام میں ایسا ہے اگر اللہ تعالیٰ ہم کو جان دینے کے لیے بول دے جان دیں گے ہم لیکن اللہ نے ہم کو نہیں بولا نا ایسا کرنے کے لیے اپنے دل سے اگر کوئی آدمی کرتا ہے اللہ کے نزدیک اس نیکی کی کوئی قیمت نہیں وہ نیکی نہیں جو منمانی والی ہو منمانی کا نام نیکی نہیں ہے رب کی ماننے کا نام نیکی ہے رب کو کیا پسند ہے کہاں سے معلوم پڑے گا یہاں اہمیت پیدا ہوتی ہے دین کے علم کی دین کا علم ہم کو چاہیے بہت سارے بولتے ہیں اتنا علم حاصل کرنا علم چیتان اب الگ الگ لوگ ہیں اس میں کوئی لوگ کیا بولتے ہیں بھائی زیادہ ڈیپ میں جائیں گے نا گمراہ ہو جائیں گے ऐसा बिजनेस में ज़्यादा डीप में गए तो नहीं होते हैं। दुनिया में पी एच और कितने डी हैं सारे डी लेके भी आदमी बोलता ये पूरे फाइल मेरे जॉब ही नहीं मिल रहा मेरे को जॉब ही नहीं मिल रहा है इसको सब डी मेरे पास हैं एम डी क्या नहीं है بی اے بی کام کر رہا ہے آدمی اور پھر بھی بے کام کا ہی نہیں ہمیں ہاں نہیں بولتی یہ غلط ہے لیکن اس میں کوئی آدمی نہیں بولتا ہے بہت پڑھے گا نا گمراہ ہو جائے گا نہیں بولتا کوئی آدمی لیکن دین کا جو اللہ کی پسند ہے آپ سوچیے ایک آدمی اللہ کی پسند معلوم کرے گا نا گمراہ ہو جائے گا کفریہ جملہ نہیں ہے یہ اللہ کے نبی جو علم لے کر آئے وہ علم گمراہی کا علم ہے وہ ہدایت والا علم ہے قرآن جب شروع کرتا ہے آدمی اس کی پہلی سورت صورت الفاتحہ میں دعا سکھائی گئی اہ دن سرات المستقیم اہل عام کو کیا کر سرات مستقیم کی ہدایت دے اہ دینہ اہ دینا اہل کو ہدایت دے ہم ہدایت مانگے پہلی سورت میں ایک دم انسٹنٹ رپلا ہے اس کی اگلی صورت کون سی لا ہے بقر خدل للمت یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے یہ ہدایت ہے کن کے لیے متقین کے لیے یہاں ہدایت مانگ رہا ہے سورہ فاتحہ میں وہاں بتایا جا رہا ہدایت چاہیے یہ کتاب ہے کا جنگل میں ملے گی ہدایت گفا میں ملے گی وہاں بیٹھے جا کے جب پہ بیٹھ نہیں پہاڑوں پہ ملے گی چھوڑ چھاڑ کے جا نہیں یہاں تو انہیں ہدایت مانگی نا یہ لے تیرے لیے ہدایت ہے خدا نلمتقین ڈرنے والوں کے لیے جو جہنم سے ڈرتے ہیں اللہ میرے کو جہنم میں نہیں جانا مجھ کو ہدایت دے ہدایت چاہیے لے ہدایت اللہ نے پوری کتاب دے دی اس کتاب میں ہدایت ہے کیا حق ہے کیا باطل ہے کیا ایمان ہے کیا کفر ہے کیا نفاق ہے کیا یقین ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اللہ کو کیا پسند ہے کس چیز سے اللہ ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وہ باتیں بیان کی ہیں آج قرآن ہر گھر میں موجود ہے لیکن تقریباً گھر قرآن سے خالی ہے ایک آدمی ہو اس کے گھر میں دوا موجود ہو ہاتھ کٹ گئے تو کیا کرنے کا ہاتھ جل گئے تو کیا کرنے کا سب دوا موجود ہے اس کے گھر میں کبھی استعمال ہی نہیں کرتے وہ لوگ اوپر رکھے ہوئے ہیں ہرے ڈبے میں بنا کے ایک دم. اور ہاتھ کٹ رہا ہے جل رہا ہے اور چلارے ارے کہاں ڈاکٹر ارے کیا ارے تیرے گھر میں تیرے گھر میں موجود ہیں یہ اللہ کی طرف سے دی کتاب زندگی کے تمام مسائل کا حل ہے اگر اور کسی کتاب کی ضرورت ہوتی اللہ تعالیٰ اور ایک کتاب دیتا دیا اللہ نے دوسری کتاب نہیں دیا ایک کتاب دیا اللہ نے مطلب یہ ہوا یہ کتاب انسان کے لیے کافی ہے ایک کتاب کافی ہے اور اس کتاب کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں میں سب سے بہترین کو چنا کتنی خوش قسمتی ہماری آپ سوچیں یعنی ہمارا اس امت میں پیدا ہونا کتنا بڑا شرف ہے کہ اللہ نے ہم کو موسیٰ علیہ السلام کا امّتی نہیں بنایا عیسیٰ علیہ السلام کا امّتی نہیں بنایا ہم کو کسی اور نبی کا نہیں ایسے نبی کا امّتی بنایا جس کو اللہ نے سارے نبیوں کا سردار بنایا چھوٹی چیز ہے یہ لیکن کتنی قدر کرتے ہیں اس کے آپ سوچیں کیا قدر ہے ہماری زندگی میں اس کی جتنا زیادہ شرف اللہ نے ہم کو بخشا اتنا زیادہ مسلمانوں نے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا آج مسلمان قرآن سے دور نبی کے فرمان سے دور وہ اندھ شردھا میں پڑا ہوا ہے بلّی آگے سے گئی تو کام نہیں بنتا آج کون بول رہا ہے مسلمان اور آپ دیکھیے میری جیب میں ایک تعویذ ہیں ایک ہمارے بھائی گئے وہ اس کی دکان میں تعویذ لگاتار نکالے اس کو کھول کے دے گئے اس کو پورا اس میں اس میں کیا لکھا ہوا ہے اس میں یا فرعون لکھا ہوا ہے دیکھیے میری جیب میں ہی ہے. مجھ کو اتنا افسوس ہوا دیکھ کر کہ مسلمان ہیں برکت کے لیے گھر میں برکت کے لیے کیا نہیں رکھا ہے یہ یہ تعویذ یہ دکان میں تھا اس کے بیچار وہ ٹیلر تھا کوئی اللہ اس کو ہدایت دے بیچارے کو اس میں لکھا ہوا ہے یہ پورے اس کے اندر تاویز ہے اس میں لکھا ہے فرعن حامان الشیطان یہاں لکھا ہے اللہ لا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہے لیکن اسی کے ساتھ یہاں لکھا ہے یا سبحان یا شیطان یا لکھا ہے اس کے اندر یہ پورا لکھا ہوا ہے اس میں یا سبحان یا شیطان یا ناصر یا غفور یا غفور پھر یہاں لکھا ہے فرعون حامان الشیطان کون کر رہا ہے اللہ کو نہیں ماننے والا کر رہا اس کو معلوم ہی نہیں کیا کر رہا ہوں لگا کے رکھا اس کو کوئی دے دیا اس نے لے لیا دے دیا لے لیا اس کو خود کو نہیں معلوم ہی کیا ہے پڑھنے نہیں آتا اس کو جب ایک آدمی دین نہیں سیکھے گا یہی حال اس کا ہوگا کوئی بھی آئے گا اس کو فٹ بال کی طرح کک مارا کہیں بھی چاہے اس کو کوئی بھی دھکیل دے یہ آدمی اس کا کیا قصور ہے یہ چاہتا ہے یہ شیطان کی عبادت کرتا ہے نہیں اس کو پوچھو کون تیرا رب کون ہے اللہ ہے کون معبول ہے تیرا ہے. یہ کیا ہے معلوم نہیں نا. معلوم نہیں کتنا خطرناک ہے اگر وہ مر جاتا اس حال زندگی بھر اس کی دکان میں اولاد بھی اس کو ہار چڑھاتی یا شیطان یا فرعون فرعون آمان مسلمان ہیں مسلمان کے گھر میں اس کی دکان میں لگا ہوا ہے وہ شیطان کو مدد کے لیے پکار رہا ہے آپ سوچئے جس کے بارے میں اللہ نے بتایا کیا بتایا وہ تمہارا دشمن ہے اِن شیطان الخم ادو انفت تخد <عَدُوًا> سب سے زیادہ نفرت اگر کسی سے ہونا چاہیے انسان کو کس سے ہونا چاہیے شیطان سے ہونا چاہیے کہ اللہ کا ڈائریکٹ کمانڈ اس نے بولا نہیں مانتا میں ایسے سے محبت کوئی کرے گا ایسے کو پکار رہا یا سبحان بھی بول رہا ہے اور یا شیطان بھی بول رہا ہے کتنے معبود بنائے اس نے اللہ کے ساتھ کس کی پوجا کر رہا ہے وہ شیطان کی پوجا کر رہا ہے لیکن اس کو معلوم ہے نہیں معلوم ہے اس کو کتنا افسوس ہے یعنی امت کہاں پہنچ گئی آپ دیکھو کہاں پہنچ گئی ساری چیز جڑ کیا ہے اس کی کیوں ایسا ہوا کیوں ایسا ایسا اس لیے کہ اس کے پاس دین کا علم نہیں ہے دین کے علم کے لیے کیا کرنا پڑتا ایک کروڑ خرچے کرنا پڑتے آپ دیکھو دنیا کی پڑھائی दीन की पढ़ाई आप देखोगे दुनिया की पढ़ाई के लिए लाखों आदमी खपाता उसके बाद जॉब गारंटीड है लाइन में उसके बाद भी खड़ा होना ही है उसके बाद भी लाइन है और वो लाइन आईजी लाइन है हो गया अभी जाओ घर को ऐसा भी हो सकता उसमें सेलेक्ट हो गए अरे मैं यहाँ कब से दो दिन से रुका हूँ अब क्या करने का अब यहाँ पर सीट क्या होगा पूरे فل ہو گیا اب جاؤ آپس گھر کو ارے ڈگری ہے گھر کو لے کے جاؤ لگاؤ فریم کر کے اس کو کچھ نہیں ملتا ہے یہاں پہ ڈگری ہے میرے پاس ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے ہمارے پاس سیٹ نہیں ہے اتنا پڑھ کے بھی گارنٹی نہیں ہے مل بھی سکتا جاب نہیں بھی مل سکتا وہ سارا خرچ ماں کے آنسوں ان کی بھوک ان کی پیاس ان کے پھٹے ہوئے جوتے ان کے پھٹے ہوئے کپڑے سب کر کے بھی آدمی کو جاب پکا نہیں ہے اور میلا بھی تو پرماننٹ نہیں ہے اس کے لیے اور ریڈیا رگڑنی پڑتی ہے کتنا کرتا آدمی اس کے لیے اور دین کا علم کیا کرنے کا اس کے لیے اور اس کے لیے کتنا کے جی لوور کے جی اپر کے جی ڈپر کے جی کیا اس کے اندر ہے کتنا پڑتا آدمی اسلام اس سے منع نہیں کرتا ہے لیکن آپ اپنی زندگی اس کے لیے فنا کر دو اور آپ اسلام ہی نہیں سیکھو آپ بتائیے کیا, کیا ہے ایک آدمی ہے پیشنٹ کے لیے ڈاکٹر کے پاس گیا اب ڈاکٹر کے پاس ہی جو ٹائم پاس کرتے بیٹھا یہاں پیشنٹ مر گیا کیا بولیں گے اس کو عقلمند بولیں گے بولے میں گیا تھا نا ڈاکٹر کے پاس؟ ارے تو ڈاکٹر کے پاس کائے کے گیا تھا پیشنٹ کے لیے گیا تھا تو ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر کئی ہو گیا تو اس کو ادھر لانا چاہیے تھا تو نہیں سمجھ میں آ رہی بات ہے ایک آدمی زندگی میں آیا ہے اپنی آخرت بنانے کے لیے لیکن دنیا میں اس کو رہنا ہے پچاس سال ساٹھ سال رہنا ہے اس کو کھانا پینا کمانا اس کی ضرورت ہے اس کے لیے اس کو دنیا میں جانا ہے دنیا کمانے کے پھر اس کو جاب چاہیے جاب کے لیے پڑھنا لکھنا ہے ہے کہ نہیں ہے ضروری ہے ہے ٹھیک ہے لیکن یہ سب پڑھنا لکھنا جو ہے یہی زندگی کا مقصد ہے وہ ایسے ہی ہوا یہ جانا ہے تو اس کو پڑھنا ہے پیسہ کمانا ہے کھانا پینا ہے اچھا رہنا ہے تاکہ تو کیا کرے اللہ کے دین پر چلے اپنی آخرت بنائیں اب وہ جو کام میں لگا اس میں وہ ایسا لگا کہ اصل مقصد ہی بول گیا اسی ویسے ہی ہے جیسے پیشنٹ کے لیے ڈاکٹر کے پاس گیا جو گپے مارتے بیٹھا وہاں پہ تو ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر کا ہو گیا اور یہاں پیشنٹ کیا ہو گیا مر گیا وہاں کے کہاں بولیں گے کہاں گیا تھا تو بولے ڈاکٹر کے پاس گیا تو وہاں کا چھو گیا اس کو کیا بولیں گے آپ بولیں گے بہت ہمدرد پیشنٹ کا اس کو بولیں گے یہ آدمی ہے کہ اس نے مقصد کوئی بھول گیا وہاں جا کے ڈاکٹر کو لانے کے لیے کیوں گیا تھا وہی وہ بھول گیا تو کیا ہم لوگ ایسے نہیں ہیں اسی آدمی جس کو ہم جاہل بول رہے ہیں ہم لوگ ایک نمبر کا بیوقوف آدمی ہے اس کو بھیجنے کا نہیں تھا کیا ہم لوگ اس اس, اس آدمی کی طرح نہیں ہیں کیا ہم دنیا میں آئے تھے آخرت بنانے کے لیے لیکن ہم ان چیزوں میں اتنے کھو گئے کہ ہم نے آخرت ہی کو بھول بھول ہم اس کو برباد کر دیا بھلا دیا ہم نے آخرت کو ہم دنیا کے نالج میں اس لیے لگے تھے بھائی تھوڑا بہت کما لیں گے اور پڑھ لکھ لیں گے دنیا بھی معلوم پڑے گی چلو اپنے کو کام آئے گا یہ نالج اور ہم کو کمانے کے لیے بھی پیسے جمانے کے لیے کھانا پینا اپنی ضرورت ہے اس کے لیے بھی ایجوکیشن کام آئے گا اچھی بات ہے اوکے نو no پرابلم لیکن اس کا جو ہو گیا تو اس نے پھر قرآن کو چھوڑ دیا حدیث کو چھوڑ دیا آخرت کو چھوڑ دیا وہ سبھی چھوڑ دیا اس نے اس میں مگن ہو گیا وہ یہ صحیح نہیں ہے آپ بڑے سے بڑے ڈاکٹر بنو بڑے سے بڑے انجینئر بنو دنیا کا آپ سب سے زیادہ نالجبل آدمی بنو کون منع کرا آپ کو لیکن آپ ایک چیز مت بھولو اپنی زندگی کا مقصد اپنا مالک اپنا رہبر इसको मत भूलो अपना दीन इसको मत भूलो आप इसको भूलने के बाद आप सब कुछ याद रखें कुछ भी फायदे का नहीं है एक बच्चा है वो सारा पेपर लिखा अपना नंबर ही भूल गया अब नंबर नहीं लिखा नाम लिखना भूल गया समझ में आ रहा है पेपर के ऊपर उसने टॉप जवाब लिखा टीचर को भी नहीं आता ऐसा लिखा उसने ऐसा जम के पढ़ाई किया उसने पूरा पेपर लिखा उसने और पेपर पे अपना रोल नंबर अपना नाम अपना एरिया अपनी स्कूल का नाम कुछ भी नहीं लिखा पूरा ब्लैंक छोड़ दिया अब क्या करेंगे उसका वो पेपर जब जाएगा सब उसके अंदर कौन है तू अपनी आइडेंटिटी भूल गया तू काम करा बहुत भारी लेकिन ये तेरा है तूने अपनी आइडेंटिटी भुला दिया तू कौन यहीं तूने नहीं लिखा ہم نے آج اپنے آپ کو ہم میں کون ہوں میں کیوں آیا دنیا میں یہ بھول گیا ہم پھر پڑھ رہے ڈاکٹر بن رہا کوئی کوئی انجینئر بن رہا کوئی بی اے کر رہا کوئی بی کام کر رہا کوئی ایم اے کر رہا کوئی پی ایچ ڈی کر رہا سب کر رہا لیکن وہ نہیں کر رہا جس کے لیے اس کو اللہ نے پیدا کیا تو اپنے آپ کو بھول گیا تو نے اپنی قدر نہیں کیا اللہ نے تجھ کو عزت دی تھی کیونکہ تیری عزت دین میں تھی اب سب کی جوتیوں میں تو ہے کہ نہیں ہے نہیں نہیں ہم نہیں کوئی نہیں بول سکتا مسلمان آج پوری دنیا کی جوتیوں میں کیوں ہیں اس لیے اس نے دین کو ویلیو نہیں دیا دین کا علم کون پڑھے گا اتنا کون بیٹھے گا دین کی درس میں کون جائے گا قرآن حدیث سننے کے لیے کون گھر میں بنائے لائبریری دین کے لیے کون پڑھے قرآن اتنی موٹی کتاب کون پڑھے حدیث کون معلوم کرے کیا حلال کیا حرام کہاں علم دین کا اتنا کیا آپ نے کو عالم علما بننے کا ہے آپ نے کو کیا بننے کا ڈاکٹر بننے کا آپ نے کو امت آج دین کے علم سے دور ہو گئی اتنی بری نوبت آ کہ ایک مسلمان کے گھر میں لٹکا ہوا ہے یا شیطان لیکن اس کو معلوم نہیں ہے کون بچانے والا آپ بتائیے پھر جب دین کے ساتھ یہ سلوک کریں گے تو پھر اللہ تعالی ہمارے ساتھ یہ سلوک نہیں کرے گا تمہاری عزت تم کون تم کون بہت بھاری کیا ہے تم کیا ہے انسان کیا ہے اس کی پیدائش دیکھیے نطفے سے ہے اس کا خروج دیکھیے پیشاب کی جگہ سے ہے مرنے کے بعد سڑ گل کے مٹی میں مل جاتا کیا ہے یہ بہت ہیرا انمول موتی ہے کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے اپنے وجود کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہوا مٹی سے پیدا ہوا اور کہاں جانے والا ہے مٹی میں اور دن بھر پیٹ میں نجاست لیے گھومتا ہے ہے کہ نہیں کیا ہے یہ اپنے وجود کے اعتبار سے کچھ نہیں اس کی قیمت کیوں ہے اس کی قیمت اس سے ہے کہ یہاں اس کے ایمان یہاں پر اس کے تقوی اللہ اور اس کے رسول کی محبت یہاں دین کی فکر آخرت کے خوف یہ جو ہے مقصد اس کے پاس ہے اس کی ویلیو اس سے بڑھتی ہے یہ نہیں ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے یہ نہیں ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے آپ جا کے دیکھو کسی ہاسپٹل کے ڈیڈ ہاؤس میں کیا ملے گا آپ کو کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے پھینکتے اٹھا کے کچھ ویلیو نہیں ہے اس کی مر گیا بھی یہ کچھ نہیں ہے اس میں ابھی ہے کیسا سلوک کرتے ہیں وہ لوگ آپ سوچئے انسان کی قیمت اس کی خوبصورتی سے نہیں ہے اس کی ڈگری سے نہیں ہے اس کے مال سے نہیں ہے اس کی جو قیمت ہے اس کا جو کمال ہے وہ اللہ کے دین کی وجہ سے ہے اگر ایک مسلمان اللہ کے دین کو بولے نہیں چاہیے تو مسلمان رہتا کیا ٹھیک ہے چاہیے لیکن کل ایسی میجورٹی ہے भाई नमाज पढ़ना चाहिए इन कल से दीनी, मजलिस में बैठना चाहिए हाँ बिल्कुल सही है इनशा अगले महीने से हज करना चाहिए इन अगले साल है ना आई साहब अपने यहाँ पर इनशाला बहुत पसंदीदा लफ्ज़ माना जाता है लेकिन पक्का इरादा करने के लिए नहीं आज को टालने के लिए आज हम ये कर चुके हैं वरना इनशा के पावर क्या है یقیناً انشاءاللہ اللہ میں تو چاہتا ہوں اللہ موقع دے تو ضرور کروں گا انشاءاللہ ایسا انشاء ہے اگر اللہ نے چاہا تو لیکن اپنا انشاءاللہ کیسا ہے انشاء اللہ ابھی نہیں آگے تو ہم انشاءاللہ کیوں بولتے ہیں ٹالنے کے لیے تو ہماری جو دنیا کی ترقی ہماری عزت بھی کیا ہو گئی انشاءاللہ اللہ پھر اللہ اب نہیںاہتا ہے کیوں اس لیے کہ تو دین کے لیے کچھ نہیں کر رہا اللہ بھی تجھ کو کیا کرے گا اللہ نے, اس نے دین کو پیچھے ڈالا اللہ نے اس کو نیچے ڈالا اب تو جوتیوں میں دین کا علم اگر نہیں ہے آپ بتائیے کیسا زندگی میں دین آئے گا جب دین زندگی میں نہیں آئے گا تو کیسے کامیاب ہوں گے مسلمان اور جب دین نہیں ہوگا زندگیوں میں تو مسلمان دنیا کے اعتبار سے تو ذلیل ہے ہی ہے آخرت کے اعتبار سے بھی ذلیل ہے دنیا میں اللہ کے فیصلے اس کے لیے مصیبت کے آئیں گے اور آخرت میں عذاب کے آئیں گے سارا بگاڑ آپ دیکھیں اتنا بڑا طبقہ مسلمانوں میں دین پہ چلنے والے کا حال دیکھیے آپ اس کو قرآن میں کیا ہے معلوم نہیں اس کو حدیث میں کیا ہے معلوم نہیں اس کو حلال و حرام کی تقسیم معلوم نہیں اس کو عبادات کا نبوی طریقہ معلوم نہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں اس کو معلوم نہیں ہے دیندار مانا جاتا ہے اس کو لیکن معلوم نہیں اس کو کتنا بڑا طبقہ ہے آپ نکاح کو دیکھیے اتنی ساری خرافات اس میں اسلامی عمل ہے وہ لیکن اس میں آج غیر مسلموں کی رسمیں آ چکی ہیں کئی علاقوں میں مسلمان غیر مسلموں کی طرح بیچ میں پردہ کر کے چاول پھینکتے اوپر لیکن وہ لوگ اپنی دھرم کی چیزیں پڑھتے ہیں یہ وہ شمسی و تو ہا ہا پڑھتے ہیں کرناٹک میں ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کئی علاقوں میں کیا نہیں ہوتا ہے غیر مسلم رسمیں مسلمانوں میں آ چکی ہیں دین کا علم ان کے اندر سے نکل چکا ہے کتنے لوگ ہیں آپ لوگوں کو بٹھا کے پوچھو ذرا کلیمہ سنا اس کا लोग سنا آپ کتنے لوگ ہیں آپ کو کلمہ بھی غلط پڑھ کے سنائیں گے لا الہ الا اللہ بولے گا اللہ نہیں بولے گا محمد الرسول اللہ بولے گا وہ رسول اللہ نہیں بولے گا محمد الرسول اللہ وہ پیش کی بجائے وما کی بجائے کیا بولے گا وہاں پر کثرہ رسول اللہ کچھ یہ آپ گھر میں پوچھ کے دیکھو آپ کہاں گاؤں میں گھومنے کی ضرورت نہیں ہے گھروں میں آپ دیکھو رشتہ داروں میں آپ دیکھو کتنے ایسے ملیں گے جن کو یہ معلوم نہیں سر فاتحہ اگر آپ پڑھنے لگا اس کو او ہو ہو, ہو سر میں تو آپ شروع سے الحمدللہ رب العالمین کا ہا ہی اس کا غلط نکلے گا الامدو الامدو لوگ دولین پہ لڑ رہے ہیں ارے دولین بعد میں آئے گا تم الحمد سے شروع کرو ابھی دیکھو کیا پڑھتا ہو اتحیات کیا پڑھ رہا ہے کہاں آپ بتائی کیا حال ہے مسلمان کا تہارت کے مسائل معلوم لوگوں کو کتنے لوگ آپ سے پوچھیں گے میں گیا تھا وہاں پہ اور میں نے پیشاب کیا اور ڈھیلا نہیں کیوں نہیں لیا تو نے پانی جلدی میں تھا تھوڑا جلدی اتنی جلدی چلو گندا رہنا پسند کر رہا تھا اور جلدی رہی تو اگر چائے گری تو کپڑے پہ چلتا نہیں چلتا اور پانی لاؤ اب پیشاب پیشاب چلتا دے اس لیے کہ وہ نہیں یہ, دیکھتا, یہ اگر یہ نہیں دکھتا تو یہ بھی چلا لیتا لیکن یہ دکھتا ہے نا اگر پیشاب دکھتا تو اگر آدمی پیشاب کرے کپڑوں میں ویسے ہی پہن لے پاجامہ اور اس کا اتنا بڑا دھبا ہو جائے پھر پھر برابر دھوئے گا یعنی اس کو گناہ کا دھبا چل جاتا ہے تو اس کو رنگ کا دھبا نہیں چلتا ہے کیا قدر کیا تو نے دین کی کیا حال ہے مسلمانوں کا آپ دیکھیے اب لوگ پوچھتے ہیں کہ ایسا ہوا تو پھر اب وہ نماز بھی چھوڑ دیتا ہے کیوں اس لیے کہ اس کے دل میں ہے کہ ایسا قطرے اگر لگ گئے کپڑے میں نماز نہیں ہوتی اس میں اس کے لیے غسل کرنا پڑتا اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہے اس کے لیے غسل کی ضرورت نہیں ہے پیشاب کا قطرہ ہے تو اتنا حصہ دھو لے بدن کا اتنا حصہ دھو لے شرم دھو لے بس تو اب نماز وضو کر کے پڑھ سکتا ہے ان کتنے لوگ ہیں ٹائٹ جینز نو تہارا ٹائٹ جینس پہنا اتنی ٹائٹ اب بیٹھے نہیں آتا اب کھڑے ہو کے گیا تو پانی لینے جھگنے نہیں آتا کیا کریں گے مسلمان کہاں جا رہے؟ اب بولتا کہاں جا اب اتنا پہنو اللہ غفر و رحیم ہے اللہ کیا ہے غفر و رحیم ہے پہن رہا ہے پھر نماز کو بلایا نماز دے یہ مسلمان جو تہارا اور نماز کا خیال نہیں رکھ سکتا ہے. اللہ اس کا, اس, اللہ اس کی مدد کرے کیا لائق ہی اس کی بتائی عقیدوں کا حال آپ دیکھیے عقیدے کا حال آپ دیکھیے کتنوں کو آپ پوچھئے ایمان کے ارکان ذرا بتاؤ پہلے تو بولے گا ارکان کس کو بولتے نہیں معلوم اس کو کوئی بولے گا نماز کوئی بولے گا نبی کوئی بولے گا کچھ ایمان کے ارکان کتنے ہیں نہیں معلوم لوگوں ایمان کے چھ ارکان ہیں اللہ پر ایمان فرشتوں پر ایمان اللہ کی کتابوں پر ایمان اللہ کے رسولوں پر ایمان آخرت کے دن پر ایمان تقدیر کی بھلائی اور برائی پر ایمان بہت بڑی ڈگری لگتی ہے اس کے لیے نہیں گھر میں بچے کو بھی سکھا سکتے سکھانے والوں کے بچے کو معلوم ہے جن کی زبان توتلی ہے ان کو بھی معلوم ہے ایسے بھی لوگ ہیں और कुछ ऐसे जिनकी बुढ़ापे की वजह से तोतली हो गई उनको नहीं मालूम आई से भी लोग है दाँत पूरे गिर गए फिर भी नहीं आता उसको अभी तक क्या कर रहे हैं हम लोग कहाँ टाइम हम अपना बर्बाद कर रहे हैं आप पूछो कौन सी पार्टी आने वाली है बोले देखो मेरे हिसाब से वो पार्टी आने वाली है क्यों इसलिए कि देखो उसमें वो मंत्री था वो वो पार्टी में चला गया वो मंत्री वो पार्टी में, वो पार्टी में ये इसका सेक्शन ऐसा हो गया मालूम है इसको پہلے خلیفہ کون تھے مسلمانوں کے ارے وہ تھوڑا تحقیق کرنی پڑیں گی نہیں معلوم توحید کس کو بولتے ہیں سنت کس کو بولتے ہیں شر کس کو بولتے ہیں بداعت کس کو بولتے ہیں عالم علماء کو معلوم ہے یہ عالم علماء کا علم ہے یہ ہر آدمی کو معلوم ہونا چاہیے یہ ہر آدمی کو معلوم ہونا چاہیے یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ عالموں کے سپورٹ کر دیں یہ علم کفایہ نہیں ہے یہ علم یہ فرض عین ہے فرض کفایہ نہیں ہے ایسا علم نہیں ہے جو کچھ لوگ حاصل کر لیں تو چلتا ہے یہ فرض عین ہے طہارت کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے علم ضروری ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اللہ دبی قیرن یو فقی وفدین اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی گہری سمجھتا فرماتا ہے کو دین کا علم دیتا ہے ایک آدمی اس کو دنیا کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں وہ گیا ترکاری کی دکان میں وہ اس کو دھوکہ دے دیتا وہ گیا ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر اس کو بیوقوف بنا دیتا وہ گیا کپڑے خریدنے الٹے سیدھے کپڑے خرید کے لاتا جانب میں جائے گا یہ آدمی نہیں دنیا میں دھوکہ کھایا ٹھیک ہے بھائی اس کو بولیں گے بیچارا بولا ہے یہ لیکن وہ اپنی عقیدہ اس کا صحیح ہے اس کو پاکی اس کو نماز کے احکام معلوم ہے اس کو رمضان کے احکام معلوم ہے اس کا حج بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتا اور دھوکے کھاتا وہاں جا کے بھی لوگ بیوقوف بناتے اس کو لیکن حج اس نے صحیح کر کے آیا یہ آدمی دنیا کا ہوشیار ہے یہ بہت بھاری آدمی یہ یہ کام کا آدمی یہ جنت میں جائے گا دنیا میں دھوکا کھایا اس نے کوئی بات نہیں دنیا میں ویسا بھی سب, سب دھوکا کھائے ہوئے ہیں اتنا ہوشیار کوئی نہیں آیا جو دنیا دنیا دھوکے باز ہے دنیا انسان کو دھوکہ ہی دیتی ہے دنیا ایسا بیزی کرتی ہے آدمی کو اپنے اندر کہ آدمی اس کو بھولتا ہے جس کو نہیں بھولنا چاہیے کیسی ڈینجر دنیا آپ سوچیے دنیا آدمی کو کس کو بلاتی ہے اللہ کو بلاتی ہے آخرت کو अपनी ہے اپنی زندگی کے مقصد کو بھلاتی ہے تو عقلمند کون ہے مند وہ ہے جس کو اپنا دین معلوم ہے اور وہ اپنے دین پہ عمل کرتا ہے یہ عقلمند ہے وہ نہیں جس کو دنیا کے بارے میں سب معلوم ہے کون سا موبائل بہت اچھا یہ تیرا دکھا یہ تیرا دکھا ارے اس سے اچھا تو وہ تھا آج بیٹھتے نوجوان ہمارے قوم کا سرمایہ یہ قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہے یہ ہڈی فریکچرڈ ہو چکی ہے ہماری نوجوان کیا کر رہے ہیں کون سا لایا چائنا کا لایا ارے نوکیا لایا ارے سیمسنگ لایا بیٹھے اس پہ آپ اس کے اوپر گانے سن رہے ہیں देख मेरा एच डी है एच डी इसका स्पीकर भी ऐसा है, ऐसा है। सुन रहे नाच रहे गान सब मिलके के गुनगुना रहे उसके ऊपर फिल्में देख रहे उसके ऊपर एफ सुन रहे हैं उसके ऊपर गाने कान में लगा हुआ है मुँह में गुटका कान में हेडफोन है ना न किसी की सुन सक माँ बाप चिल्ला रहे बेटा एक गिलास पानी ला कह कह पानी मर जाओ तुम लोग वैसे ही कान में उसके क्या है एफ लगे हुए हैं اس کی اس کے منہ میں گٹکے شریف ہے تمباکو کہاں آ رہا ہے گائے کی طرح سے گائے جس طرح سے کتنے لوگ ہیں اب بتائیے گائے جگالی کرتی رہتی ہے اس کے منہ میں رکھا ہوا ہے اسی طرح سے حرام ہے وہ جائز نہیں ہے چب آ رہا ہے چب آ رہا ہے کتنے لوگوں کی زبان کاٹنی پڑتی ہے اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کے ہونٹ پورے نکاح کاٹنا پڑتا ہے یہ اس کے بعد بھی آدمی نہیں جاگے اس پہ لکھا ہوا ہے یہ نقصان والی چیزیں وہ خود بول رہا ہے نہیں بھائی مت لو وہ خود بول رہا ہے کھا رہا ہے پھر بھی اس کو معلوم نہیں ہے اور بتانے والے بھی کیا بولے حرام نہیں وہ مکروہ ہے ہاں بس پھر موری صاحب بول دیے مکروہ تو چلتا نا مولوی صاحب بولنے سے چلتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا اس بارے میں کیا بتانا ہے ولا چلکو بھی عیدی کو اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو نے مٹ خود کہا ہے کہ ہلاکت نہیں ہے ہلاکت ہے یہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اتنا بڑا نقصان ہے معلوم نہیں ہے معلوم نہیں ہے علم کی طرف توجہ نہیں ہے دین کی طرف توجہ نہیں ہے کئی عورتیں ان کو حیض کے مسائل معلوم نہیں ہیں حیض کے مسائل معلوم نہیں ہیں کئی لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ حیض کی حالت میں بیوی سے صحبت نہیں کر سکتے کئی عورتوں کو معلوم نہیں ہے کہ حیض کی نماز کی قضا نہیں ہے لیکن روزوں کی قضا ہے نہیں معلوم جنازوں کے احکام معلوم نہیں ہے بلکہ بعض اوقات لوگوں کو اتنا معلوم نہیں بیوی ہے شوہر ہے شوہر مر گیا بیوی کو چھونے بھی نہیں دے رہے اس کو کیوں اب وہ تیرے لیے حرام ہو گیا کس کی بیوہ ہے اس کی اور وہ بیوہ اس کی تو پھر حرام کیسے ہوا وہ اس کو چھو نہیں سکتی بھی بولے نہیں چھو سکتے رسمیں ایسی آ چکی مسلمان میں عورت کو لاتے ہیں پورا بیوہ عورت کو جس کے شوہر مر گیا اسی دن وہ اپنے غم میں مہر بخشو مہر بخشو اس کو اور چوڑیاں اس کی پھوڑو ابھی چوڑیاں پھوڑ رہے اس کی کہاں سے لائے آپ کہاں سے رسم رواج لائے آپ دفن کر کے دفن کرنے گئے قبر لے کے جا رہے جنازا کلیمہ پڑھ رہے ہیں اللہ کے بندوں مرنے کے پہلے پڑھانے کا تھا کہ مرنے کے بعد کلیمہ پڑھنے کا وقت کون سا ہے مر رہا تھا جب کہاں گئے تھے تم لوگ تب کلیمہ پڑھانا چاہیے تھا اب گیا اب وہ کہاں پڑھ کے پڑھنے والا ہو کلمہ اٹھ کے ٹھہر ٹھہرو ذرا میں پڑھتا کلمہ گیا وہ اس کو پڑھانا کب چاہیے تھا نہیں معلوم قبر پہ جا کے اذان دے رہے اس کو بعض وقت وہ لوگ ازان دیتے ہیں جو نماز کو نہیں آتے یہ آزان کون سی بھائی ازان دینا بک اللہ ابر کون مردے آئیں گے نماز کو ابھی کس کے لیے دے رہا تو دین ہے یہ معلوم نہیں وہ اس کو کس نے دیکھا اس نے کسی کو دیتے ہوئے یہ بھی دے رہا آپ چاچا کی جنازے پہ ایک نے دیا تھا اب دادا کے جنازے پہ یہ دے رہا معلوم ہے اس کو پوچھا کبھی کسی کو جا کے کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ کبھی قبر پہ اذان دیتے تھے نہیں یہ تو قاصلہ ہے نہیں معلوم سب بول رہے ہیں نا پھر وہ دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے چیز اتنی عام ہو جاتی ہے क्या, कल को कोई बोले भाई ये नहीं है सही और सब बाप दादा को देखते हैं हम लोग पूरे हमारे इलाके में सब लोग करते तुम कहा मना कर रहे इसको तो जो लोग कर रहे हैं वो क्या है दीन है किर दफन करके आए वहां से फिर बैठे कहकू बैठे भाई चाय पाओ नहीं है अब तक मक्का में चाय पाओ था कहा से लाए तुम چائے پاؤ دینا پڑتا سب کو سب سب کو چائے پاؤ چائے پاؤ چائے پاؤ ہر ایک آدمی چائے پاؤ ہوا اب جاؤ وہ یعنی اس کی اجرت لیتا مزدور جب جمع ہوتے نا سب کام کرنے کے بعد میں وہ ابھی جانا تھا لے کہ مزدوری کیے نا اتنی وہ مزدوری وصول کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے وہاں پہ اگزیکٹلی چائے پاؤ دینا پڑتا دوسرا نہیں چلے گا چائے پاؤ کہاں ہے پھر لوگ توڑتے نہیں کیوں بنا ہے ایسا سب کچھ دین کا علم نہیں ہے لوگوں کو معلوم نہیں واقعی کیا دین ہے دلہے کو आते آتے وہاں پہ سہرا اتنا پہنا کے کہاں جانا سمجھ میں نہیں آتا رہتا اس میں اب اتنا آپ اس کو پہنا کے رکھے پنجرے میں آپ کو بھی اس کا منہ کتنا دکھے گا نہیں آگے کے پیچھے کتنا پہنا کے رکھے اس کو اس کو کہاں سے والا کہاں جاؤں وہی سمجھتی شادی کے پھول ہے سہرے کے پھول ہے یہ ہونا چاہیے سی... کئی لوگوں کو چکر آ جاتی اتنے پھول زندگی میں کبھی اتنا گارڈن ایک دم میرے کو لپٹا ہوا اتنے پھولوں میں میں کبھی رہا نہیں کسی نے کبھی دیے نہیں پھول مجھ کو اس طرح سے اندر کے کی، اندر کیا ہو جاتا وہ اتنی خوشبو کی عادت بھی نہیں اس کو اس خوشبو میں کیا ہو جاتا اس کا آہ... چکر آ کے ایک دم کئی دلہے گر جاتے اس میں گھوڑے پہ ادھر سے چڑھتے ادھر سے گر جاتے یہ لو گھوڑا کیا بنا کے رکھا ہم نے نکاح کو جنگ میں جا رہے ہیں کہاں جا رہا ہے صحرا پین کی دکھ بھی نہیں اس کو کہا وہ گھوڑا بھی برات کا گھوڑا ہے وہ جنگ کی گھوڑا تھوڑی ہے وہ جائے گا آگے تھوڑی دیر رکے گا پھر جائے گا آگے تھوڑی دیر رکے گا اس کے آگے بجائے لوگ کیا ہے ہاتھ میں دی اس کی کٹار اس میں شروع میں لگائے لیمبو لیمن لیمبو لگایا اس کے آگے اب بیٹھا اس کے اوپر کٹار لے کے کیا آئی یہ ہمارا نکاح ہے معلوم نہیں نکاح کیسے کرتے مسجد میں لے جاتے اس کو کیا اس کو پڑھا رہے نکاح اس میں پھر اس کو پڑھانے والا کیا کرتا بولو اشد اللہ اللہ اول کلیما پانچ کل پورے پڑھا رہا اس کو وہ بھی پڑھ رہا تو دولا بنا کے مسلمان بناتے ہیں. مسلمان بنا رہے اس کو آج کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و لوگوں کو نکاح کے وہ کلمے پڑھاتے تھے نہیں کوئی ایک حدیث بتا دو آپ ایسے ہو رہا ہمارے یہاں پر رج جگہ ہو رہے ہیں ہمارے یہاں پر ہمارے یہاں پر نکاح کے بعد خرافات کتنی رسمیں ہو رہی ہیں کہاں یہ دین ہیں لوگوں کو معلوم نہیں ان کو بتانے والے بتائیں گے تب معلوم پڑے گا نہیں معلوم کتنے لوگوں کو طلاق کے مسائل نہیں معلوم طلاق کیسے دیا جاتا ہے دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے کیا اس کے مسائل ہیں نکاح کے نہیں معلوم طلاق کہ نہیں بچہ پیدا ہوا اس کے بعد عورت کے لیے جو نفاذ کی حالت ہوتی ہے اس میں کیا جائز ہے کیا نہیں جائز ہے نہیں معلوم جب اس کے دین اتنے اتنے ہو جاتے ہیں لوٹا دے کے بھیجتے ہیں امام صاحب کے پاس گاؤں دیہات میں ہوتا ہے ایسا اور شہروں میں بھی ہوتا ہوگا ایسا گاؤں کے لوگ شہر میں بھی آگے بستے جاتا لوٹا امام صاحب کے پاس وہ پڑھ کے اس میں پھونکتے اور پھر اس کے بعد جا کے اس سے اس کو غسل دیتے ہوتا ہے ایسا آج بھی ہوتا ہے نہیں معلوم غسل کی دعا نہیں آتی تو غسل کی دعا کس کو آتی ہے عورتوں کے غسل کی امام صاحب کو اب امام صاحب اس کے غسل کی دعا عورت کی پڑھ کے دے رہے اس میں غسل کرنے والا وہ عورت اب وہ وہ لوٹے سے وہ لوٹے کو مکس کرتے پورے بالٹی میں اس کا غسل کر رہے ہیں کیا ہے ہی? یہ نہیں معلوم ہے کتنے دین اتنا مشکل ہے موٹا موٹا دین ہے سیدھا سادھا دین ہے اتنا پاک دین ہے جو دوسروں سے ہم کو الگ کرتا ہے ہمارے ہم آج دنیا کی پڑھائی دیکھیے جاہل آدمی بھی کتنا بھی دنیا کا اس کو سب معلوم رہتا ہے لوگ موبائل چلانا سیکھتے کہ نہیں سیکھتے بائک چلانا سیکھتے نا بائک کیا گاؤں کی ہے وہ ایک دم ٹیکنالوجی ماڈرن سے ماڈرن بائک ہے بولتا دیکھو اس کی ادھر گیئر ہے اس کا ایوریج ہے سب آتا نا سیکھے تو بائک چلا رہا ہو ایک امپورٹنٹ بائک چلا رہا ہو سیکھے تو سب آتا ہے دین اور دین کا علم نہیں آتا بہت مشکل ہے دین اتنا پرانا ہے نیا نہیں ہو سیدھا سیدھا دین ہے اس کی زندگی کے معاملات ہیں اس کو وہ نہیں معلوم ہے اگر آپ بتائیں دنیا کا سب سیکھے کیا کرے گا کبر میں گاڑی چلائے گا کیا کرے گا کبر میں موبائل استعمال کرے گا یہ سارا علم دنیا میں رہنے والا ہے کام آئے گا تو وہ علم جو قبر میں کام آئے جو حشر میں کام آئے قبر میں جاتے کیا پوچھا جائے گا ماں رب تیرا رب کون اس کا علم ہے کہ نہیں ہے اللہ کو پہچانا کہ نہیں پہچانا تیرا دین کیا کون سا دین ہے تیرا تیرے نبی کون یہ علم کام آئے گا یہ علم کام آئے گا دنیا کے علوم کام نہیں آئیں گے وہ دنیا تک کے لیے آپ حاصل کرو پڑھو لکھو آپ آگے بڑھو اتنا آگے مت بڑھ جاؤ کہ اسلام کی باؤنڈری کے باہر نکل جاؤ اتنا آگے مت بڑھو آج ہماری قوم کے بہت سارے افراد اتنا آگے بڑھتے ہیں دنیا میں کہ پھر وہ اسلام کا جو دائرہ ہے اسلام کے دائرے سے بھی باہر نکل جاتے اس لیے کتنے نوجوان آپ دیکھیں گے کہ ان کو دین کے نام پہ کچھ بھی معلوم نہیں ہے. پوری زندگی بے حیائی میں گزار رہے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے آج دین کا علم ہم حاصل کریں قرآن و سنت کا علم ہم حاصل کریں اپنے گھر میں افراد کو دین سکھائیں موٹا موٹا اتنی کتابیں ہیں آج کوئی آدمی نہیں بول سکتا اب کون جائے گا مدینہ کو مدینہ جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو گھبراؤ مت آپ یہاں رہ کر بھی اللہ کا دین سیکھ سکتے ہیں اتنی کتابیں موجود ہیں اتنے علماء کے خطابات موجود ہیں آج آپ کو بہت بڑا کوئی پلیئر خریدنے کی بھی ضرورت نہیں سی ڈی پلیئر ڈی وی ڈی پلیئر ضرورت آپ موبائل میں بھی رکھ سکتے ہیں نا آڈیو کام کر رہے آدمی بالکل کام کر رہا ہے کچھ اور اس کے اندر کان میں لگایا ہو دین کی بات سن رہا ہے کر سکتا ہے گاڑی پہ جا رہا ہے لمبا سفر ہے اس کا اس روزانہ ایک گھنٹہ آنا جانا پڑتا ہے اس کو بس میں کمپنی کی کان میں لگایا اس نے سنت کی بات سن رہا ہے اس کو یاد رکھ رہا ہے اس کے مطابق عمل کر رہا ہے تھوڑا سا دن میں وقت نکالے شام میں رات میں صبح میں وقت نکالے بیوی بچوں کو جمع کیے بیٹھو ہم دین کی کتاب پڑھیں گے میں پڑھتا ہوں تم سنو یہ بیٹا پڑھے گا تم سنو بیوی پڑھے گی سب سنیں گے کر سکتے ہیں کیا مشکل ہے روزانہ ایک حدیث نہیں پڑھ سکتے روزانہ ایک عائد قرآن کی نہیں پڑھ سکتے اتنے بیزی اتنے بیزی اتنے بزی نہیں ہونا چاہیے جو اتنا بزی ہے उसको उसकी बिजनेस से जब फरिश्ता निकाल के ले जाएगा तो वो रोक नहीं सकेगा अब मैं बिज़ी ज़रा थोड़े देर से आओ कर सकते मलकुल मत आया लेने के लिए थोड़ा पे पाँच मिनट रुकते क्या कर सकते बहुत बिजी है भाई उठाए लगे आया कह का बिजी निकलो यहाँ से ना बिजी कुछ जो हुक्म है हम पूरा करते हैं हम बिल्कुल आगे पीछे नहीं होने देते उसको सब बिज़ी चले जाएँगे अच्छे अच्छे बिजी गए कि नहीं गए हर आदमी अपनी बस्तियों में जानता और ये बहुत बिज़ी था کسی کے پاس ٹائم نہیں تھا اس کے لیے نماز کو ٹائم نہیں تھا اس کے لیے ہر آدمی کے پاس ملک الموت کے لیے ٹائم رہتا ہے وہ اس سے نہیں بول سکتا بعد میں آؤ بولتا بعد میں نہیں اس کو لے کے جاتا ہو برابر موت سے پہلے ہم کو موت کی تیاری کرنا ہے گھر میں بیٹھے گھر والوں کو لے کے بچے کو لیے اس کو سکھائے ہمارا رب کون ہے ہم کس کی عبادت کرتے ہیں آخرت کس کو کہتے ہیں نیکی کس کو کہتے ہیں ہمارے نبی کا نام کیا ہے اللہ کی کتاب کا نام چھوٹا بچہ ہے اس کو یاد کرا سکتے ہیں وہ بچے کو نہیں سکھایا تو کیا بول رہا مجھ کو وہ ہیرو اچھا لگتا ہے فلم سٹار اچھا لگتا ہے مجھ کو وہ پلیئر اچھا لگتا ہے سیکھ رہا ہو سیکھ آپ مت سکھاؤ تو بھی سیکھنے والا ہو آپ اگر نہیں سکھاؤ گے تو بھی وہ سیکھے گا لیکن آپ اگر صحیح چیز نہیں سکھاؤ گے تو وہ غلط چیز سیکھے گا آج وہ کورے کاغذ کی طرح ہے اگر آپ اس پہ نہیں لکھو گے تو شیطان اس پہ لکھے گا گمراہ دنیا اس پر لکھے گی وہ باہر جا کے آئے گا کچھ نہ کچھ اس پہ لکھا جا چکا ہوگا وہ باہر کے دھبے لے کے آئے گا لہٰذا تھوڑی فکر کرنے کی ضرورت ہے دنیا کا علم آپ حاصل کیجئے دنیا میں جاب ٹیکنالوجی سیکھیے آپ دوسروں سے آگے جائیے اگر آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے آپ اتنا آگے جاؤ کہ دنیا کا کوئی آدمی اتنا آپ سے آگے نہ بڑھے اسلام کو اس سے کوئی پرابلم نہیں اسلام تو چاہتا ہے مسلمان ترقی کریں لیکن یہ ترقی اگر دین بیچ کے ہو ایسی ترقی نہیں چاہیے دین بیچ کے نہیں ہوتا ایک آدمی کو بولیں گے آپ ایک کام کرو آپ کو جاب ملے گا بیوی بچوں کو ماں باپ کو بیچو آپ ہم تم کو دیتے جاب لے گا تھپڑ مار کے آئے گا اس کو شرم آتی ہے تم کو کیا بولے میرے ماں باپ ہے ان کو بیچو میں بیوی بچوں کو بیچو میں ان کے لیے تو کر رہا میں یہ سب ان کو بیچ کے میں جاب لے کے کروں کیا اور دین دین بیچ سکتے دین بیچ کے کتنے لوگ جاب لے رہے ہیں دین بیچ کے کتنے لوگ تجارت کر رہے ہیں دین نہیں بیچ سکتے ہیں یہ سارا دنیا کا سارا جو پٹارا ہے وہ دین کے لیے تو ہے آخرت کے لیے تو ہے اللہ کے لیے تو ہے اگر وہی بیچ دیا ہم لوگ تو پھر کس کے لیے کر رہے ہیں ہم لوگ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک دور آئے گا آدمی صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا کیسے آپ فرماتے ہیں تھوڑے سے دنیا کے لیے اپنا دین بیچ دے گا ایسا ہوگا اور ہو رہا ہے ہو رہا ہے ایسا آدمی اپنے دین اپنے اصول سیاست کی وجہ سے اور کسی اور وجہ سے اور جاب کی وجہ سے اور نکاح کی وجہ سے بیچ دیتا آدمی بہت شرم کی بات ہے لہذا یاد رکھیے کہ دین کا علم حاصل کرنا اور دین کو اپنی زندگی میں اہمیت دینا سب سے اعلی مقام دین کو رکھنا یہ بہت ضروری ہے اللہ تعالی ہم کو سمجھتا فرمائیں اور قرآن و سنت کی مجلسوں میں جانے کی توفیق دیں دیکھیے ایک آدمی نہیں پڑھ سکتا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے ایک آدمی اگر دینی مجلس میں آگے چوپ بیٹھ جائے وہ کچھ بات اس کے سننے میں ایسی آئی جس سے اس کا دل آخرت کی طرف مڑ گیا اس کا دل اللہ سے جڑ گیا بہت بڑی بات ہے ایک گھنٹا دو گھنٹا آدمی دنیا میں ہفتے بھر میں مہینے بھر میں دن بھر میں آدمی نکال سکتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے کوئی بڑی بات نہیں آپ دیکھیں ہمارا کھانے میں کتنا ٹائم جاتا ہے سونے میں کتنا ٹائم جاتا ہے ہمارا پیشاب پاکانے میں کتنا ٹائم جاتا ہے ہماری زندگی کا کتنا بڑا ٹائم چلا جاتا ہے ساٹھ سال مانو آپ ایک آدمی ایک اندازہ لگاؤ ایک آدمی کو ساٹھ سال کی زندگی ملی 24 घंटे में कितने घंटे सोता कम से कम 8 यानी दिन भर में 24 का 8 कितना होता कितना परसेंट होता 33% होता ना यानी 1 ती हाई वन थर्ड हुआ साठ साल पूरे डेली सोता हो उसका एवरेज निकालेंगे 60 साल का तो कितना होता 20 साल 20 साल सो रहे खाली आप बीस साल अपने काय में गए सोने में بیس سال صرف سونے میں جاتے اپنے کہاں جا رہا اپنا ٹائم پھر اس میں آپ نکالو جاب کے آٹھ گھنٹے وہ بیس سال گئے کیونکہ باقی تو بیس سال کے پہلے پچیس سال تک تو کھیل کود میں پڑھنے میں گئے وہ گئے اس میں کھانے میں کتنا ٹائم لگتا آپ نے کو ہاں بہت اچھا ٹائم لگتا آپ نے آدھا گھنٹہ ڈیلی وہ کتنا ٹائم گیا پیشہ پاخانہ پندرہ منٹ لگاؤ آپ وہ کتنا گیا یہ سارا جا کے بس اسٹاپ پہ رکے ہوئے بس آ رہی کمپنی کی اس میں کتنا ٹائم گیا کوئی مل گیا راستے میں اس سے چائے پینے میں کتنا ٹائم گیا نیوز پیپر پڑھ رہے ہیں اس میں کتنا ٹائم گیا زندگی کا ٹائم کہاں گیا ہمارا تو سب گیا نا اللہ کے لیے کتنا ہے دین کے لیے کتنا ہے آخرت کے لیے کتنا ہے کتنی امتیں قومیں رکی ہوئی ہیں ان تک اسلام کا پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے ہمارا ٹائم سب کھانے پینے پیشاب پخانے میں جا رہا سونے میں جا رہا اور تنخواہ گن کے رونے میں جا رہا ان کے لیے کون کرے گا مسلمان کتنے بے دین ہو رہے ہیں ان کے لیے کون کرے گا ہمارا ٹائم تو سب اسی میں جا رہا ہے ہمارا کام تو یہ تھا اسلام کا پیغام ہم دوسروں تک پہنچائے جن کو معلوم نہیں اسلام کیا ہے ہم کو اسلام معلوم نہیں اب ہم کو سکھانا پڑ رہا کتنے افسوس کی چیز ہے اللہ تعالی ہم کو سمجھتا فرمائیں دین کا علم حاصل کرنے اس پر عمل کرنے اور اس کی دوسروں کو دعوت دینے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے اور علم اگر ہے تو وہ قرآن و سنت کا علم ہے یہ نہیں کہ کوئی بھی کتاب اٹھائے پڑھنا شروع کی انٹرنیٹ پہ گئے کچھ بھی پڑھنا شروع کی نہیں اللہ اور اس کی رسول کی بات جو معتبر علماء کے ذریعے سے ہم کو ملے وہ دین ہے اس لیے کہ دین کو سوچ سمجھ کے معتبر ذریعے سے لینا چاہیے اللہ تعالیٰ اس کی ہم کو توفیق دہ فرمائیں اور دین کا علم سیکھ کر اس پر عمل کرنے اور اس کی دعوت دینے کی ہم سب کو توفیق توویغدہ فرمائیں عقول کو لحاظہ وسطی فی الحال لیکن سوال یہ ہے کہ جو 73 فرقوں والی حدیث ہے اس کے بارے میں آیا ہے کہ وہ 72 فرقہ جہنم میں جائیں گے ایک فرقہ جنت میں جائے گا تو کیا یہ 72 فرقے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ چونکہ یہ فرقے اس امت میں ہوں گے تو اس اعتبار سے وہ مسلمان ہوں گے اگر وہ گمراہ ہونے کے بعد بھی مسلمان باقی رہتے ہیں تو ایک نہ ایک دن جہنم سے نکالے جائیں گے لیکن اگر ان کی گمراہی اتنی بڑھ گئی کہ وہ اسلام سے ہی باہر نکل گئے جیسے شرک میں پڑ گئے کفر میں پڑ گئے یا قرآن کا انکار کرنے والے بن گئے تو اگر وہ اس طرح سے اسلام کی بنیادی چیزوں ہی کا انکار کرنے والے بن گئے اور اتنے گمراہ ہو گئے کہ اسلام کے دائرے سے باہر نکلے تو پھر وہ جہنم سے نہیں نکالے جائیں گے تو اس میں تفریق ہے وہ گمراہی جو اسلام کے اندر اس کو باقی رکھے اور وہ گمراہی جو اسلام کے باہر لے جائے اگر وہ اسلام سے باہر نکل گیا تو جہنم سے کبھی بھی وہ نکالا نہیں جائے گا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے وہ آئے تھے اس کو مباحلہ کہتے ہیں مباہلا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کو اس میں لیا تھا بیوی بچے وغیرہ سب اس میں آتے ہیں تو اس وقت میں آپ نے اپنے اہل بیت کو اپنی بیٹی ہزدری وغیرہ سب کو لیا تھا ساتھ میں اور وہ مباہلا تھا یعنی اگر تم حق پر ہے تو ہماری موت ہوگی یا ہم برباد ہوں گے اور ہم حق پر ہیں تو تم مر جاؤ گے اس طرح کی بات اس میں ہوتی ہے تو اس کو مباہلا کہتے ہیں تو عیسائیوں کے ساتھ آپ نے مباہلے کے لیے کہا تھا اس طرح سے قرآن میں آیا لیکن وہ آئے نہیں وہ آئے نہیں تو اللہ کی طرف سے تھا تم اپنے بی بچوں کو لو تم اپنے بی بچوں کو سے کرتے بیچ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کچھ لوگوں کو لیا تو آپ نے دوسرے کاموں کے لیے بھی کچھ لوگوں کو چنا تو آپ کی مرضی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کہ آپ کسی کو بھی کسی کام کے لیے چنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سفر میں جاتے تھے تو اپنے پیچھے عبداللہ ابن ام مکتوم ایک نابینا صحابی تھے ان کو امام بنا کے جاتے تھے آپ نے مسجد نبی کی اذان کے لیے حضرت بلا ندی اللّہ تعالیٰ کو مؤذن بنایا تو یہ نبی کا انتخاب ہے آپ جس کو چنیں اس کو چنیں آپ نے یہاں اہل بیت کو نہیں چنا جس کو جس ذمہ داری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چنیں آپ کی مرضی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چنے وہ اس حساب سے پرفیکٹ ہے